سورت القوریا مکی ہے ہجر سے پہلے نزول ہوا اور آنے پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے 30 نمبر ہے 11 آیتیں ہیں قوریاں قیامت کو کہتے ہیں کھڑ خڑ کھڑانے والے اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ال کھڑانے والی مل قور والی ہلا دینے والی کیا ہے وما اور تو نے کیا جانا کھڑ کڑا نے والی کیا ہے انسان جو غرور و تکبر کا پتلا بنا ہے جب قیامت کی ایک آواز آئے گی اس کا کیا حشر ہوگا آپ؟ یوم یقون ناسکل فوشل مبسوس اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے جیسے بارش ختم ہو جاتی ہے پھر جو رات آتی ہے وہ رات پروانوں کے لیے کیڑوں کے لیے کیسی ازیت ناک رات ہوتی ہے صبح دیکھیں تو کئی پروانے جگہ جگہ کیڑے مرے ہوئے نظر آتے ہیں جو روشنی پر اپنی جان دیتے ہیں تو جس طرح وہ بکھرے پڑے ہیں ایسے ہی قیامت واقع ہوگی تو لوگوں کے جسم بکھرے پڑے ہوں گے وہ تکون جی بالو کل قیامت کی ہولناکیوں کا اندازہ اس سے لگائیں فرم پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی جو دھنی ہوئی ہو جیسے روئی کو جب صاف کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں جب وہ روئی کو صاف کرتے ہیں تو کچھ روئی اڑتی ہے تو رنگین روئی جیسے اڑتی ہیں ایسے پہاڑ رنگ برنگی پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اس قدر قیامت کی ہولنا کی ہے من فقول موازین بس بہرحال جن کے نام آئے میں نیک آمال کا وزن بھاری ہوگا فہو افی عیشت رابیا پس وہ تو ایش میں ہوں گے اور چین میں ہوں گے وہ اما من خفت موازین خود ہم آج بھی اپنے نام امال کو تول سکتے ہیں ہم سوچیں کیا ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہے اور بہرحال جن کے وزن ہلکے ہوں گے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا ہاویا اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہے حاویہ کے لفظی مانا نیچہ نیچا دکھانے والی زلیل و رسوا کرنے والی و ماں اد اوک ماہیا اور کیا جانا کہ وہ حاویہ کیا ہے نا ہامیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ہر چیز کو جلا کر رکھ دے گی